اللہ تبارک و تعالی جل و کا دنیا فرماتے نصیف فرما برادر فروخت صاحب نے پاکستان اللہ ہو تمارا کب آدھا شورک آئے محفل بانیا نے محفل دوستو ماہ مقدس نے والے نال جناب دے سامنے ایک مسئلہ بیان کرنا. اللہ وہ مسئلہ ہے توبہ اور اس اللہ یہ مسئلہ جناب دامنے بیان کر کے جان اچھا سا وق تھا بھی پورا جی ہے تبیعت میری بھی خراب ہوئی بیٹھی اللہ تبارک و تک وطال شال اپنے حبیب کا صدقہ الله جل شرح خصوصا شعبان المعظم میرے آپ کا انعام دار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شابان حدیث پاک کا مفہوم بیان کر دیں شاہبان میرا مہین اور رمضان میری امت دا مہین حضرت عماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی طاہر تعالیٰ آ فرمانی آقائے نام نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار رمضان شریف تو علاوہ جتنا استغفار وظائف اور, اور ذکر شریف رمضان شریف تو علاوہ جتنا زیادہ شابان چرما سن اتنا کسی مائنے سن فرما بال فاض دیگر توجہ نال سمجھو گے سمجھ آگے بعض ایام بعض مہینے بعض راتاں بعض دن لاحج الشانہ ایسے بنا نے ایسے فائدہ فرمائے نے کہ عام ایام دی بنسبت جہ مخصوص دن راتا اور مہینے نے اللہ تبارک و تعالی دینا دے اندر بندے دی اور بندے دے جلدی قبول فرما لینا تو او دن اور او راتا اور او مقدس اجام جہاں شعبان شریف کا مہینہ اور پھر اس دی پندرو شب جڑی گزر گئی ہے اگو پھر رمضان شریف آ رہے اللہ تبارک و تعالی خیر نسیح فرما اس بابرکت مہینے دیا ہر دن اور ہر رات افضل آلہ باقی اور اندر خاص غالب دے مطابق ستائیسو رات بنائی اس رات دے مولت والا روچ کی رب سونے کی رحمت دا دروازہ جان جان. ہار مجرم ہر کہ جیڑا بندہ اپنے جرمان کی معافی تلوگا ہے تویزو اس مسئلے دے بیان دا انتخاب اس واسطے کی تا مت کسی دوست دے ذہن اتر جائے اور برائیاں تو واپس آ تھے اور رب سونے والے رجوع کر لے وگر خدا دی قسم کر کے اصل لوگ ایسے منہوس ہوئے سن رب رسول کی کوئی یاد نہیں بس دنیا کی ہوا ہو دے اندر اج دباہ برباد مشغول ہو چکے ہیں سانو اپنی منزل دی خبر تک نہیں اور سانو یہ آنی کہ یار اتھا مرنا تو مر کے مولا اسی معاملہ وی نا فرمانی سب قدم قدم تے تکڑنے تو عزیزو این دے اندر رابس ہونے دی طرف رجوع کرنا توبہ کرنا یہ زیادہ مطلوب ہے باقی دینہ دیمانی صلاحات رحمت والے مہین ہیں این مہین ہیں اندر اندر بندہ آپ نے اقدام فاہشہ برے قدماتوں برائی آلام جو نکل کے شرطاں ساڈی دی قوم کی توبا یہ رسمی توبا یہ تماشا ہے ای توبہ نہیں موہ زبانی دیکھئے. رسمی توبا تماشا ہے. غداری رب رسول دن آکے. حقیقت نہیں ہے حقیقت بزرگا نے دیم کی زبان ترو ایک ایک اس دیا شرط یہ مسئلہ بیان کر کے جا لوک شبہ یہ بڑا غلط گمان ہے کہ وقت پی کر لانے بڑا وقت پہ بڑا وقت پہ بڑا وقت پہ پر نہیں پتا کہ سانس باہر نکلے پھر اس نے اندر جانا یا نہیں کوئی پتا لگنے میں مثال دینا داڑی شریفی دا نہیں ہویا بیرا. آجے تو شادی نہیں کم کے نزدیک داڑی شریف سنت شادی تو بعد بن دینے ہوں کی مطلب اس قوم کے نزدیک بےغیرتی بھی وقت ہے گنا وقت ہے جناح کا بھی وقت ہے ہاں بھائی دیا گئے نا پھر توبہ کر لگ اور حسن مشری فرما نے فرمایا ایسے بندے کی توبہ رب سونا کدی قبول فرما ہی نہیں جہمی پہ گناہ کرے کیا آج گناہ کر رہا ہوں کل توبہ کر لوں گا حسن مشری فرماتے ہیں یہ سمید پہ گناہ کرنے والے کو مولا والا کبھی معاف نہیں فرماتا کیوں اس لیے اس لیے اس نے اللہ کے ساتھ مزاق کی, کی ہے جی آپ اور تینو کی پتا کس وقت وقت اس واسطے مولا جلا نے فرمایا ارشاد ربانی فرمایا الم یا م کرنی دین آ موب ہم دریلا ہان زل می نل او ایمان والو کیا وہ وقت نہیں آیا یعنی ایمان والو انتہو گو حمر دے ذکر تو ڈر جان نام من ہک جڑا حق دازر ہوئے مولا فرما اے, اے مان والو ایو ہی لگے او کل کر گے پرسوں کر گے اگلے مہینے اگلے سال رب کہنا ہے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تھوڑے دل ڈر جان جقل ہوئے او ذکر کی اللہ کا کلام مولا دا قرآن مجید دا تو فرما قرآن اندر رب کینات نے اپنے پنکھ ڈرایا حشر حردا بیان فرمایا آخر دا بیان فرمایا خوف دیتاوے خوف خوف لا بیان فرمائے جہنم دیاں ہولنا کیاں بیان فرمائے رب فرمو دے اے ایمان والو کیا انہیں تھواتے دل, دل سخت سختوں بہلے کیوں وقت نہیں آیا کہ تھواتے دل, دل اللہ میں ذکر تو ٹر جان جڑا حق دے نال نادل ہوئے خدا بھی قسم کر کے نہ یہ آئی اتنے یہ حضرت مالک بلدی نار رحمت اللہ تالا سرکار شراب دیا سن شراب پینے شراب آپ چھوٹی جی بچی سی جد آپ نے شراب پینی اے آپ بوتل تروڑ دنیا آپ بچی نو چڑکتے سن فرما سن نہ شراب کا خبر اگل دی نہیں سی لگی وقت ہے بچی فوت ہو گئی ہے لے خواب دے اندر دے لے کیا مت قائم वेख्याल अग, अग सहारा अब आगा ये का सहारा लैण वास्त कहे मालिक आज नहीं कोई सहारा देने वाला आ गए चल سہارا لیا سات تو بچن واسطے بزرگ خرو مالک میں نہیں بچا سکتا پہاڑ اس پہاڑ وے جا یہ اندر جڑی تینو یہ بچا رہے آرما نے میں پہاڑ رخ جی پہاڑ رخ کی بے کیا بچی او بچی لگی آخری دی یعنی آس بچی نے اس بچی نک ہاتھ نہ سب تڑ لیا وے دوسرے ہاتھوں پاسے کر لیا نال نادل ہو جائے آ فرما نے میری آنکھ کھلی ہے بس اوہی دل سی پھر آنکھ لگی نہیں سکھا مولا فرما ہے اے ایمان والو کیا وقت نہیں آیا اج تا کل کر لوا گا پرسوں کر لوا گا کی پتا کون جان دے اگلے رمضان اگلے رمضان یا نہیں بڑی پورا سال پیا پتا نہیں کل صبح دا سورج بھی تلو یا نہیں ہو سکتا دنیا دا سورج تلو ہو پہلے تیری زندگی دا سورج غروب ہو جاوے ہاں سا فرما لانے سے فرما کر ل فرمایا لوئی, لوئی او بھر فر لڑیے کہ سورج غروب ہو گیا اسی لیے برما شام پی بن شام او شام نہیں پی پر تیری زندگی بھی شام ہو گئی بس جب شام ہو گئی پھر سورج ترو نہیں اسے داخ کیا اقبال نے میں اقبال کا میں ہوئے گا فی ہوئے گا ماریا نہ وقت کوئی نہیں اقبال فرماؤں فرمایا آتے ہوئے ادار ہوئی جاتے ہوئے نم بندہ جمے بانگ پڑی نہیں چلے جنادا بانگ کے باندھ کے نماز کی گل آتے ہوئے ہوئی جاتے ہوئے نماز آتے زندگی گزرے گئی ایک حقیقت بیان کی ایک تشبیح دے کے مسئلہ سمجھا حقیقت یہ دسی آگ ہوئی ہے مرن وی نماز ہو سی ہے مسلایا مسیح درمیان کن وقفا وقفا پندرہ پندرہ یہ قسم کر کے آنا اکبال بس یہ پندرہ بی منٹ تیری زندگی <سلام> <اور> ہے حقت بابیا کو داری دہیلے بیٹھے نے پتا لگا گجری امر جو لیں یہ فرمائی میاں صاحب سچ فرما گا لو فرمایا لوئی لوگ اور اپنا لگ پا تین کوئی کم نہیں آنے تیرا سفر بڑا ہے کی کرے گا کیڑی شہ تچا دکھر گیا می فرما نے فرمایا وقت نالان بڑا لے جان اپنا کام پورا کر لے پیام نہیں ہوتا پھر سفر بھی نہیں ہو سفر بھی ہوگنی مصیبت بن جاتی ہے لوئی لوئی بہت کلی جی تحر Hmm. کیا وہ وقت نہیں آیا کہ <سلام> تھوڑے <سلام> دل ڈر جان اللہ ذکر جڑا حق نال ہو حضرت فضل بن اجاد اللہ کا ولی وے نے آیت تلاوت کیلمی آنو الکریلا آواز پیے چوریاں بھول گئی اٹھے نے ہو جلا جا جا مال کسب کیا واپس کیا جڑے ہاتھ مارے سن ادا چھوڑا ٹر اندر چلے گئے ابراہیم بن ادہ ماشاء میں آخ سی بھی سوچا میرے تھین چی قبول کرنے کا دل ہے سامنے تقریر فرمائی تھی ہوا وہ نہیں ہوا دا مطلب حسینک کو نزدیک اللہ درما تین اسلام نے فرمایا بنیا کمانا والا تکم ال اے بیٹے اے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا انکار کرنے والوں میں سے سنا ہو آخر لگا سا ویلا چل رہی آج نیو رواؤ میں پہاڑ تے چل جا گا مینو پانی تو بچا لے گا علیہ السلام بول اللہ سے لو آج کے دن کوئی نہیں بچا والا مطلب ادر تین سلام کو فرمائی اللہ کا پورا پار کرے مومن کدا جی قرآن دا اثر نہیں وہ مٹی سواہ جس تیرے حبیب خدا دے فرمان دا ہو اللہ دے قرآن کا مومن نہیں وہ جو بنے پھر اندرو گدار تا تو اثر نہیں پیا توجہ میں آخیا اس زمانے چور فرمائی ہاں بڑے بیٹھے نے دو نمبر انہوں نے تو میں آخیا چوری چنگے تھے چوری کران کی آیت سنی اللہ کا قرآن ہے اللہ کا کلام ہک آج اسے سنیا تو انہوں کی زندگی تبدیل ہو گئی تری سپارے پیتی بھائی سال پر کی ہے سنیا دل سمیا وا اتانا سنا اور اتھا سن کے مست ہو جانا توجہ نہیں فرمائی اللہ ادھر اللہ دے دے. دے. پر ایک گل اللہ اللہ اللہ ہے, ہے بزرگ فرما نے فضیل بین اجاز قرآن کا اثر ہوا سی تا ہوا سی کہ چوریلت نہیں سی خلیل بن ایاز روایت کہ جس کافلے چورت ہوں سن خلیل بن نیاز نے لگ رہا عورتوں نیڑے نہیں سی یار کمال ہے اس چور داڈا غیرت مند ہو جد عزت دیواری آ چوری چڈ کیا با کمال چور سنگاہ کسم بزرگ فرما نے زندہ سی تاں قرآن دی ہک آیا اثر کر کریے اور مائیں غیرت زندہ ہوا تو قرآن دی ایت آیت سر کریے جی بند بےغیرت ہو سپارے دے اُن کھ بھی نہیں ہوں کیرت ہونے بندے کا زمین مر ضمیر زمیر تو گل ہو گیا بس پھر کھاتا ختم ہو گیا نہ دھی پتا ہے نہن کا پتا ہے نہب سکھاوے کو وڈا مال بھی سان پتا اتنا بھی جاننے ہوں خدا کی قسم کر کے آنا سنگیا ہو جا بندہ بے خیر بڑ ج زمیر مر جا ہے زمیر مردہ ہو جائے جی زمیر مردہ ہو جائے نہ قرآن اثر نہ محبوب دا فرمان اثر سیاہ ہو جائے سیاہ ہو جائے اندر روشنی دا اثر ہوتا ہی نہیں پھرے کوئی اللہ دا نہیں محنت مشقت اپنے تصرفات نو صاف کر لے تا کام با. مگر نہ بے غیرت آ سچ فرمائے فرموتے بے گیر او یاری لالو God hit the فرمایا فرمایا لا ایمان لمن لا غیرت فرمایا رتھ دے کول ایمان کوئی نی کول غیرت کوئی نہیں کیوں ایمان گیرت ہوں جدو غیرت نکل جائے پھر سمجھی ہوں بےمان بڑ گیا کیملا جدو بندہ بےمان بن جائے بےمان سے کی سروا دا یا حدیث دا اثر اندر ہوا جا کوتی ماسا امام بچائی بیٹھا ہوا حدیث نال ہلے گا جہرا بائیوان ہی وہ لکھ پیا تری سپارے سنا لے ان سرونا کیوں قرآن دا تعلق ہے مولا فرماؤں میں لا ریب کتاب الار للمتقین حدل متقین متقین ہدایت ہے یہ کہنے واسطے ہدایت ہے ہاں متقین کے لیے ہدایت یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے بارجو نہیں فرمائی سبحان اللہ پر یہ امید کردے اقبال جیبال آدھا اگر کچھ شوق نہیں انداز ہے بیا میرا شاید کیوں جائے تیرے دل میں میری بات یہ امید رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوگا مولا یا ل الذین آمنو توبو بول اللہ تو بتن اعلان فرمایا رب سونے آئی مان والو توبو بول اللہ پھر جاؤ لوٹ جاؤ اللہ کی طرف تو بتن تمہارا لوٹ جانا نسیحت والا ہو کیا مطلب واقع واقعی پھر گیا ہے. دوسرے نو نصیحت چلا والا ہوئی زبان نہ توبہ دل چیمانی اندر بےمانی نہیں ادا کسم کر کے توبہ لال تبلا بھی کچی پیا ہوں بے مان ای تو بہت توبہ جانا سوال پیدا ہوتا ہے کس سے پھر جانا کس کی طرف پھر جانا کس سے پھر جانا کس کی طرف پھر جانا بزرگ فروندر ہے مفسرین فروندل ہے یہ لوٹ جانا یہ پھر جانا اس معلوم میں ہے بندہ گنا سے پھر جائے اللہ کی طرف پھر جائے تو تو پھر جائے لوٹ جائے اپنے پورے اقدام تورے کما تو لوٹ جائے اپنے اب سونے والے ہو جائے تا یا فرما الذین بلو تول لا ایمان والو پھر جاؤ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اللہ کی طرف توبہ بتر میں مذاق والا نہیں زبان والا نہیں رسمی پھرنا نہیں تمہارا پھرنا ایسا ہونا چاہیے کوئی اور بھی دیکھے وہ تمہارے ساتھ ہی پھر جائے ایسا پھرنا ہو کی مطلب قرآن ہو دوبارہ واپس ہوا شاہ ملاحیم بن ادم پھر آبا تو پھرنا اجرا ہو جی مالک مل جی دی کوئی نہ کوئی شرط ضرور دی ہے بغیر شرط دے کوئی کم نہیں آرت ہوگی کم تا ہوئے گا بغیر شرط دے کم نہیں آتا سی آؤ ہوں ایک بندہ ہوئے جی اج کل سارے سمڑائی کڑیا جربے والی اے تختہ پٹیچے انہیں لا جا و برباد کر مارے جنہیں سبق پڑا ساری زندگی جو مردی برائی کر جو بے غیرتی کر, زنا کر رشوت کھا حرام تن جو مرضی کی آ شب براتی شبے قدر آ کے صرف دور رکات نواز پڑھ لے بھی گنام اگلے بھی معاف جولیں فرمائی اوی لی پچھلے بھی معاف دستا سوڑا اگو بھی آزاد بھی تیتی کھڑے آف ہو گئے نی جڑے اگاں کرنے نے ہوئے معافی تو پہلے لے, لے, لے. جو جولیں جی فرمائی خدا دیا بندیا یہ کوئی حقیقت نہیں تینو یہ دنیا آخرت دنیا آخرت حقیقت کی ہے مولا تالا نے فرمایا لوٹ جاؤ پھر جاؤ اللہ دی طرف کی مطلب گنا چھڑ کے برائیاں چھڈ کے بےمانیاں چار برائی پھیر کے محض رب سونے والا مولا علی سسکارو آپ پوچھیا گیا کریم سو طریقہ کی ہے پھر یہ قبولیت بھی نشانی کی ہے آپ نے دو گلا بیان فرمایا طریقہ یہ پنجا نے میرے کو چیزاں نے جڑیاں توبہ تو پہلے ضروری نے پھر توبہ کرے پھر قبول ہو جاوے پھر ادا بھی پتا لگ جائے جب قبول نہ ہو خبر لگ جی کہ بلا کہڑی شرط نے میرے مولا نے پڑھائی ایک حقیقت آ حقیقت مولا دی زبان نال بیان کروالے کا ذمہ دار آ گل جھوٹھی ہوا لے آپ نے فرمایا،, فرمایا پہلی چیز تیرے حق مارے تریوانی کی دیئے، اپنے آپ ادرو کٹتا فرد ہومندہ ہوا فردا ہوئے اور اسی گل کا اظہار اسی گل کا اظہار حضرت آدم علیہ السلام نے خبردار جی <سؤال> ہوئے بایر بایر مت کوئی سمجھے بعد لوگ بونک دے کے آدم کو بادل جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے ادا اسلام نل کوئی تعلق رکھتا نبی معصوم ہوتے اللہ تعالی ان, ان انبیاء کی ذات کو اللہ تعالی نے گناہوں سے معصوم پیدا کر یہ گناہ کر سکتے ہی نہیں ہے عقیدہ ہے یہ ہے سنت کا نبی سے گناہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ سن نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے توجہ نہیں یہ فرمائی فیلے حکمت مت سی جدو کو مت سادر ہوئے. اپنے رب تی شرم آئی والے سر نہیں اٹھایا شرم سار رب سونے تو شرم شرمسار ہو شرم سار ہو چیز اے فرمایا دوسری چیری فرمایا گناہ گنا گناہ بول بول بول جے جی جوا کھیڈ لے جو چی شراب پی شراب چڈ کے آ جگرت پھر بغیر تھی چڈ کے جی زانی ہے پھر درا چڑ کیا آ چوری ہے چور چوری چڈ کیا آو خدا دیکھ سم کر کے آج تری مارگاہ جا رہا وا پچھلے بات میری تھی بہن بپو باہر نہیں نکلے گی جے نکلے گی تو لت کے رکھ دیا گا بغیر ضرورت باہر نہیں جان دیا پردا کراونا میرا کم ہے پچھلے کو فروان ہاں کہ جیل پی رکھی کڑے اتے ہوئے پی فر جائے تین نسر فتح خان والے توجہ نہیں ہے فرمائی گناہ چھوڑ کے جائے چھوڑ کے جائے جی بل فرد تیری شریف ہو سب نہیں کھلا دور رکاطا پاڑ کے موڑ لا کے فلم لا لے تو رجو کرنا لکی طرف اور اس کی مثال بزرگ یوں دیتے ہیں فرمایا ایک شخص گٹر سے نکلتا ہے گٹر سے گٹر سے نکلتا ہے وہ غسل کرتا ہے نہاتا ہے نہا کے خوب صاف ستھرا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ گٹر میں غوطہذان ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے یار پھر بت پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے میاں کیا مرے تو ہوا سر لانتی او کی نا تیرا یا گا دا تو تٹری چ نکل کے آ رہے گٹری چارشی کیڑے حساب ہوا بارش چارش آئی باہر نکل بڑے خوش ہوئے یہ دنیا دار کی مثال ہے شب برات آئی نہا کے مسجد میں چلا گیا صبح ہوئی نماز نہ پڑی پھر نالی میں یہ نہیں بننا یہ سبق نہیں پڑھانے آئے وہ نالی کا کیڑا بننا سال ہے مومن بننا مشکل <سؤال> ہے ان رجو کر جمے اللہ <سؤال> <سؤال> دا <سؤال> قرآن تماشا نہیں صحیح رجو صحیح صحیح توبہ قربان جا فرمایا گناہ چڈ کے آ جڑے گنا ارادہ کر لے یا میرو جی طاقت ملتی جاوے گی میں طرف ہونا جا کن سرد آؤں گی اے نہ ہو بھائی تھواد کر ایک باغ حرام دے اندر چلا جائے تو چالی دن عبادت کرو چالی دن عبادت قبول جی بندہ مسیح لت چاہ کے عبادت کھڑا ہوئے, دے پاک ہوئے عبادت قبول نہیں ٹول پلا رہے تھے جناب مسیحت میرے آقا نامدار نے فرمایا کر دے میرے آقا نے فرمایا جس قوم دیا پرد ہو جان مولا ان اندیاں دعوا قبول نہیں فرما دعواں قبول نہیں فرماؤں گا میں پوچھ رہا ہوں کیا دعا عبادت نہیں ہے خالی عبادت نہیں میرے آقا نے فرمایا ہے و خلا عبادت یہ عبادت کا مغز ہے قبلہ مغز قبول نہیں ہو رہا ڈھانچہ کیسے قبول ہوگا دعا عبادت دغذ مغد بغیرت بندے تو مغز نہیں قبول ہوتا ڈھانچہ نہیں قبول اس واسطے اتنا یہ گل کرنے لوگ گخت نے یار گالیں بڑی میں بندہ بغیرت نو بغیرت آخی تھی گال تو تو میں جا غیرت بولو بولو اچھا ہوگی آخنا کال خدا د جین دی رب سوڑا عبادت قبول نہیں پیا فرما اور او موت ماری جا رہی ہے اور دعا جیسی عبادت قبول نہیں ہو رہی پتا لگتا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے دعا نہیں قبول ہو رہی توجہ نہیں ہے فرمائی آکرشا لتا لک نا خدا دی قسم بے گیر جاوے نا بغیر جا. پوری دنیا دے فیتنے دے چار حصے بناؤ تین حصے بغیر دی وجہ اور ایسا بڑا جرم ہے جنگل جانور بھی دے بے منگائیں خدا آدی کا سمسار کرانا سنگیاؤ وہ کیا مومن ہے جس کے پاس اپنی بہن کی عزت کے لیے جذبہ نہیں ہے جس کے پاس اپنی ماں کی عزت کی حفاظت کا جذبہ نہیں ہے جس کے پاس اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کا جذبہ نہیں ہے, کی کی جذبہ نہیں ہے وہ کیا مومن ہے وہ مومن نہیں ہے وہ قدار ہے اسی لیے اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے توجہ نہیں یہ جی فرمائی اللہ! تا اقبال فرما اقبال فرماؤں فرمایا غیرت تو بڑی چیز ہے جہاں بڑی چیز ہے جہان کو دو میں غیر چک بڑی چیز ہے جہان کو تو میں پہناتی ہے درویش کو یہ تاج سہ شاہی بندے آخرتی بھی ملتی ہے جی بندہ غیرت ہو جاوے پھر دنیا چی زلیل آخرتی خدا دی قسم کر کے آنا چاہ بندہ چی لے باہر محرم کے سامنے نہ جان دے بازار نہ جان دے کیوں میرے قرآن کا حکم وکر نفی بے کلا والا تبر تبرجن تبر رج سم آئی کوئی نا یہ دوسری شرط تیسری دس سن. چلو بیٹھے تو چار آؤ یہ تو یاد کرو گے کمالوجی تو بہت تریقا تو دس گیا تیسری شرط دس مولا سرکار نے فرمایا ہے یہ ارادہ پختہ لے کیا وے اے اے آئندہ کے بعد گناہ ہی گناہوں کی دنیا میں واپس نہیں لوٹوں گا اہم دعد گناہ مال واپس نہیں آگا اے ساڈا موسلا ادھر ہے چلو اج دیتے گزرے نے سوکلا ہی نہیں تو مثال دینا مجمے آکھا یار معاف نہیں کر دینا چلو یار معاف کر لو اتوک یار معاف نہیں کر دے چل یار معاف کر دیتا ات تیسرا ٹھوک دے یار آخیا کڑمیا تماشا ادھر چوکی نہیں مارن دینا فٹ گربا نیچو لگنا او اچھا بغیر تفصیل ہے مخلوق تو اس بات کو برداشت نہیں کرتی اور خالد کے ساتھ یہ تماشا ادھر معافی اور ادھر لیں جے فرمائی ہاں کا مولا ادہ کے بعد واپس نہیں لوٹوں گا بس آج ماں فرما لوں یقینیاں ہو گئیں چوتھی اللہ ورماویش چوتھی شرط اپنے آپ نو مجرم بنا کے آوے شرمسار ہونا اور ہے اپنے آپ کو مجرم بنا کے کسی کی بارگاہ میں پیش کرنا اور ہے شرم ساری سے بے اپنے اندروں کڑدہ کھڑا ہو بھائی یار میں بڑا زلی ہوں تو رب سونے کا اپنے حق مارے چل شب س ربالت اترا انصاف ہو گیا بعض بزرگ فروغ نے اپنے گل چ رسا پا کے جا رسا پال کے کسی نو آ کے مینو کچھ کے مسیحی لنیا ہو گئی ایاری اور کر تین لوگوں کی علامت اپنے آپ بول اللہ کہ بارگاہ گاہ مجرم ہر بات مجرم دی. چار سرسا ہو گئی نی پایا پنجوی جد بار گاہی چ حاضر ہو جے شیر توجہ وال نہ جاوے تبجو صرف تبج بس اور مولا اج تیری بار آ گیا تو مجرم بار گاہ چیخ فرما اور دل کی توجہ اپنے خالق و بلا مولا دا فیض ہے اج کل تیری شریعت بندے ایک قوم نماز پڑھ نماز پڑ دی پہلی نظر پوری مسیح دی کی, کی کپڑے پائی نماز بنی نماز نماز فون جی آ جا تری نماز میں تو آنے والی کال کو بھی دیکھنا یہ نماز ہے یا مزاق ہے یہ نماز نہیں ہے یہ توجہ نہیں ہے اسی واسطے کبلا لر جیت آر سر چاہ کی وجہ یہ ہوئی ایک بندہ گیا سوال کیتا کسی اللہ د فکیر کو آدھا لجپالا یہ دس فٹ بال جد میدان پوے تو ہر دا پیر بندے وجہ کی فرمایا بیٹا اس لیے اس کو ہر طرف سے ہر طرف سے اس لیے اس کو ٹھوکر پستی ہے کہ یہ پوکی پھاکی ہوئی تو بڑی ہے پر میرا سخالی ہے پھوکی پھا کی ہوئی تھے پر ہر کافی دلتر آج موسل ما نو وہ نماز پڑھنے والے وہ حضرت سبیر اور حضرت مولا علی اور خالو بن وری جیسے وہ جو نماز پڑھتے تھے ایک سجدہ کرتے تھے اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں ہوتا تھا جب تک دیدارے ادارے ان لوگوں کو ان لوگوں کے نام سن کر دشمن گھر میں کانپ جاتے تھے بھائی آج تیرے گھر میں وہ بلا فکر گھوس جاتے ہیں واستے کہ فل بڑے گئے پرچو خالی نور بھرے ہوئے بار گاہر برا روین دن تو حاضر ہو گئے تو اللہ سلام آپ جا رہے تھے ایک بندہ بڑا گڑ گڑا دعا کر رہا سی بڑا ہی رو رہا موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی مولا روندہ پہ جو منگلہ دے, دے جو منگتا دے دے یہ آواز اے موسیٰ موسا یہ ہاتھ چ میرے والے پر تل بکری ہویا ہے بلاوتے رونا کھڑا کے کر دیے جنہوں رونا نہ آئے آخ لا لے کے نال آشک بیٹھے ڈریا بیٹھے اللہ رسول کے ساتھ کب تک یہ تماشا کرے گا یہ تماشا ختم ہونے والا ہے جب یہ ختم ہو جائے گا نا پھر تجھے آنکھ لگے گی تر پتے لگنے سارے بلا جی دل بکری جنہ مردی جنا مرضی جنہ مردی رول اکبال نہیں آ سجدہ ہوا کبھی زمین سے نا لگی سد تیرا دل تو ہے ملے گا نماز دل کسی لائی کھنے منگتا رب کو سچ فرمایا میرے پیر باہو نے پیر باہو فرما فرمایا بچ حضوری Jamaatah <laughs> بچو نہ شرطان نے آخری کی نے ساڈی تو تھوڑی ہندی نہیں بندے کو سجایا لمڑے کا ہوئے تیل چھ مارنے کا جنا ہو فلیا ہوا تو بس پھر ان مارے ظالم تکوا ہے جدی شان نہ تو کدی اپنے مکالے نہیں ویکے اپنے دل کی توجہ نہیں ویک لی بادشاہ گیا نا دربار شریف تے زیارت واسطے ویک نبی نا کھڑا کڑا سا جی تھا قوم نہیں در بار بنا کری خدا <دینا دے دیتی ماندی> عمر دن عبد العزیز فرمایا میرے زمانے میں تو مخلوق سے بھی کھ مانگے فرمایا میں مان اندر جا رہا ہوں تیریا اکھا ٹھیک ہوئی تری گردن لا دیا آخیا کام بڑا خراب ہومر بن ابدل عزیز بادشاہ سچا ہی بڑا عادل بھی بڑا اے سر لا دینا تو پوچھنا ہی کسی نہیں ہوں ڈر گیا ڈر گیا ہر پاس نظر ہر دروازہ بند سی مگر وہ دروازہ جڑا کدی بند ہو جک بیا سجنے اندر ارد کر دیا مولا اج دے دے نہیں میری گرد اندر سوال کیوں گاٹے تلوار آئی ہے ندی نا اکا لیا آپ نے فرمایا ساری زندگی بے درد مخلوق تو منگتا رہا ایک بار درد سونے تو منگی جی پوری مخلوق اللہ در کریم سے بلدے کو کیا نہیں ملتا سے درے کریم سے بلدے کو کیا نہیں ملتا جی طریقہ خدا دی قسم کر کے آنا ویلیا آخری گل سنا کے گل مکاؤ توجہ شرط توجہ میں ملیا اے شرط پوائیاں جی انہوں بلہو سے خات رکھے جائے تو پھر مولا دی بار گاہ سوال کیتا جائے مولا فرما ام جی بولمو دو ترائیو سو جیڑا بندہ میرو مجبور ہو کے پکار دے مجبور ہو کے آیا بندہ بند کو زیادہ نادم ہوں وہ میرا سارا کوئی مجبور کوئی پکارے مولا ہے میں رو پہنچنا وا پوری کر دینا مصیبت بھی دور لے جانا حضرت مالک بنتی نار فرما نے آؤ فرما نے فرمایا میں سفر رہے تھا ایک علاقے دے اندر پہنچیا میں جہاں پہ جاند بڑی بھاری مقدار چ روٹی لی جان بڑا مشکلیا میں کان د پچھے ہو گیا کانگے میں پچھے جا جنگل پیا بانی پہنچیا وے جی بی میں مگرو اپن پیا وہ मैं वेख्या बंदे बैके चुंजना जी रोटी चुकी फिर दा सी तोड़ तोड़ के बंदे दे पे सी। मैं हैरान परेशान हो गया वाला खोड़ वाला जानवर इत मूह चू क्ढण वाला वे एक नहीं पाता पाया सदके तेरी हुमत आ रही है गुरबाना वहा फिर ने मैं उन्हें तू पूछे वे पे नहीं तू कौन میں پوچیا کہانی سنا ہوں تین دن گزر گئے ن تین دن گزر گئے نے پہلے تین دن میرے ذہنی چوچ آئیے کوئی تو آئے گا کوئی تےگا تو فرمائی کوئی تا جا پھول دے گا جد تیسرا دن ہوئے روح تے جسم کا جھگڑا لگ گئے موت دیا سار نظر آئے بخ نے ستایا پیار نے دتا ہے میں کوئی نہیں آ میں <سلام> کل تو کل تو میں آخ تو کار لا تارا جی بل می دادا میں آخری جا مولا تون جی اپنے قرآن چرمایا جہا مین مجبور ہو کے پکارے میں انہی سننا وا ميں ہوں مجبور ہوں ہوں ميں مجبور ہوں کی آیا، سونے انال، تو بھی آگیا کوئی نہیں اپ دی،, دی رحمت پہنچ دی, خدا دی. منگ صحیح اون منگ جہاں منگنے ایک گنا peh pa wal wala subhan allah ah lakh bula ho mera maula ve khe o yaaro parda pa طریقہ نہیں آیا پہلے جھکنے کا طریقہ سکھ پھر ویخ دی رحمت کا دروازہ توجہ فرمائے. سبحان دعا کربیب صدقہ عملی توفیق نصیب فرماوے اللہ رکھا رسمی تو بچ کے سچی دلی تو آدانا